وائف میری اگر آ رہی ہے تو بتائیں اللہ محمد آج غالباً کچھ سرحد پتم ہے میں تقریباً دس منٹ سے کوشش کر رہا تھا تو یہی بس وہ میسج آ جاتا تھا کہ سرور دیدی ٹرائی اگین آفٹر سم ٹائم اس طرح کچھ لکھا तो ہوتا تھا تو بہرحال الحمد للہ کوشش جاری رہی تو گئی آبائیوں کی بار گاہ میں حاضر ہونے کی تو ابھی بھی رضوان بھائی کی بات بہت زیادہ مجھے سمجھ نہیں آئی وائس مجھے بہت بریک لگ رہی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میری وائس بھی صحیح نہ آئے لیکن الحمدللہ ہو ہیں. تو ہم دس کا آغاز کرتے ہیں ان شاء اللہ تو بارہ کا بطلا بارہواں سپارہ ہے اور آج سے سورا یوسف شریف کا آغاز ہے انشاء من الحمد للہ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 یا یا سبارہ یاد رکھیے کہ متعدد قرآن کریم کی صورتوں کے کئی کئی نام ہیں لیکن سورہ یوسف کا نام سورہ یوسف ہی ہے واشد نام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور کسی صورت میں آپ کا مفصل تذکرہ نہیں ہے بلکہ سورہ انعام اور سورہ مومن کے علاوہ اور کسی صورت میں آپ کا اس میں مبارک بھی مذکور نہیں ہے اور سورا یوسف مکی ہے حافظ سید علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سورا یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ سورا یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور بعض روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے یعنی مکہ مکرمہ میں جو ہے یہ سورج جو ہے وہ ناظر ہوئی تو سورہ یوسف میں بہت ہی مفصل تذکرہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ صلاط و السلام کا ان کے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ سلاط و السلام کا اور یہ صورت حول کے بعد اور الحجر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور جمہور کے قول کے مطابق ترتیب نزول کے اعتبار سے جس کا نمبر 53 ہے اور جس قدر تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قسط یہاں بیان ہوا ہے قرآن میں کسی اور نبی کا واقعہ اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا اس صورت کی اہم غرض حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیسا ظالمانہ سلوک کیا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے ظلم پر صبر کیا تو اللہ تعالی نے ان کے صبر کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کو کسی قسم کی ملامت نہیں کی اور ان کو معاف کر دیا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قوم کے کافرانوں, کافروں نے ظارمانہ سلو کیا وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے کبھی نماز کی حالت میں آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اللہ گلا گھونٹیں لگتے کبھی حالت سجدہ میں آپ کی مبارک پشت پر اوجڑی رکھ دیتے خواہش میں تبلیغ فرمانے گئے تو پتھر مار مار کر لہو رحان کر دیا آپ انہیں نیکی اور دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے تو وہ تان و تشنی کے تیروں اور سب و شتم سے آپ کو جواب دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا لیکن ایک وقت آیا کہ ان تمام ظالموں اور جفاطاروں کے سر آپ کی تلوار کے نیچے تھے اور آپ ان پر ہر طرح غالب اور حاکم تھے اور یہ محکوم اور مغلوب تھے آپ ان سے ہر ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے لیکن آپ علیہ صلاطلام نے ان کو معاف کر دیا اور صرف یہی فرمایا کہ آج کے دن میں تم کو کوئی ملامت نہیں کرتا سورہ یوسف اضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق حدیثیں بھی ہیں برکت کے لیے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے عرج کرتا ہوں حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مقرم کون ہیں آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو صحابہ نے کہا ہم نے تو آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا پھر لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو ابن نبی جلدہ ابن نبی جلد ابن خلید اللہ ہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے آپ نے فرمایا پھر تم معاون عرب کے متعلق مجھ سے سوال کر رہے ہو لوگ معاون ہیں جو زمانہ جاہلیت میں سب سے بہتر تھا وہ زمانہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہے بشرطہ کہ وہ فقیر ہو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ مضبوط قبیلے کی پناہ میں آنا چاہتے تھے اور اگر میں حضرت یوسف جتنی مدت قید میں ٹہرتا تو میں ضرور بلانے والے کے بلانے پر چلا جاتا بخاری کی ایک اور حدیث ہے حضرت سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عیاش بن ابن ربیعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ مذر پر اپنی غریب کو سخت کر اے اللہ ان پر حضرت یوسف کے صحت کی سالوں کی طرح صحت کے سال مسند کر دے تو یہ تین چار احادیث ہیں جو ہم نے ورکس کے لیے آپ کے سامنے پیش کی آئیے سورا یوسف شریف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلی آیت مقدسہ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے علی فلام ترک آیا ترکی سہ بل مبینہ کنز المان یہ روشن کتاب بھی آیتیں ہیں دیکھیے اللہ نے اس قرآن کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ مبین ہے یعنی روشن ہے اور اس کے تین سبب ہیں ایک تو یہ کہ قرآن زبردست موجودہ ہے قرآن جو ہے وہ زبردست معجزہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت پر بہت واضح اور روشن دلیل ہے اور اللہ تعالی نے اس میں ہدایت کے بہت واضح طریقے اور بہت روشن راستے بیان فرمائے ہیں اور حلال اور حرام کے صاف احکام اور حدود و تحزیرات کو بیان فرمایا ہے اور اس میں پہلی امتوں اور ان کے نبیوں اور رسولوں کے واقعات اور احوال بیان فرمائے ہیں تو یہ روشن کتاب ہے اور روشن مطلب جو ہے کتاب کی آیتیں ہیں اللہ کے پاک کلام میں پھر شادی خدا بندی ہے قرآن عربی بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو نخن علئی کا احسن القوف اوحینا آل کا حاضل قرآن و انکم قبل ہی رمین الغافرین ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی یہ نمبر دو اور تین ہیں سورہ یوسف کی دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے حرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی قصہ سنائیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ واقعہ سناتے ہیں کفق کا معنی ہے کسی چیز کے نشانات کو تلاش کرنا اور ان کی پیروی کرنا اور اسی طرح حضورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی متعدد وجوہات بھی ہیں قرآن کریم نے بھی احسن القصص بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر حکمتیں ہیں جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں اتنے عبرت انگیز واقعات اور کسی صورت میں نہیں ہیں قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص اس لیے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت احسن سلوک فرمایا ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کیا اور جب ان کو اقتدار ملا اور وہ ان سے بدلہ لینے پر ہر طرح سے قادر ہوئے تو ان کو معاف کر دیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس صورت میں انبیاء، فالقین ملائکہ، شیاطین جن انسان جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے اور اس میں بادشاہوں تاجروں علماء، جاہلوں اور مردوں اور عورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے اور عورتوں کے شیلوں اور ان کے مکر کا بیان ہے اور اس میں توحید رسالت سکی احکام خوابوں کی تعبیر سیاست معاشرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس میں حسن اور عشق کی داستان ہے اور محب اور محبوب کا ذکر ہے اور اہل معانی نے کہا کہ اس صورت کو احسن القصص اس لیے فرمایا کہ اس صورت میں جتنے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان سب کا مال شہادت ہے اور سب کا انجام لیگ اور عاقیبت بخار خیر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والدین ان کے بھائی عزیز مکر کی بیوی سب کا مال نیک ہوا وہ بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی لایا اور اس نے اسلام لا اچھے عمل کیے اسی طرح جس صافی نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں شاہد تھا سب کا نیک انجام ہوا تو یہ کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ اخ سن ہے اور رب نے بھی قرآن میں یہی فرمایا نحنو نو نقص و ادعی کا اخ تو جب رب فرما رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین واقعہ ہے تو ہم بھی الحمد اس پر ایمان داتے ہیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چار سورہ یوسف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 تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند نے ان کو سجدہ کیا ہے اور حضرت یوسف کے گیارہ بھائی تھے اس لیے گیارہ ستاروں کی گیارہ بھائیوں کے ساتھ تعمیر کی گئی اور سورج اور چاند کی باپ اور ماں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے توازوں سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی پیروی کریں گے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا اس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر مخمول کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ستارے سجدہ نہیں کرتے اس وجہ سے مطلب حقیقت میں میری مراد یہ ہے کہ بغیر ہم نے تو کبھی اپنی آنکھوں سے یا شاید کسی بھی انسان نے ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں ستارے اپنی ماہیت کے اعتبار سے رب کی جس طرح بھی عبادت کرتے ہوں وہ اللہ جانتا ہے سجدے کی جو کیفیت جس طرح ہم انسان کرتے ہیں ظاہر ہے اس طرح ستارے تو نہیں کرتے اور اس وجہ سے اس کلام کو خواب پر معمول کرنا واجب ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا اور ان ستاروں کے احادیث میں جو ہیں وہ اسما بھی آئے ہیں اور خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سے متعلق جہاں تک معاملہ ہے تو چلیے تھوڑا سا میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا لیکن وہ کون سا معین زمانہ تھا اس کا علم سوائے خبر کے نہیں ہو سکتا واہدن مونبے نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ گیارہ لاٹیاں ایک دائرے کی شکل میں زمین میں مرکوز ہیں اور ایک چھوٹی لاٹھی نے ان گیارہ بڑی لاٹھیوں کو نگل دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اس خواب کو بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہر دفت نہ بیان کرنا پھر بارہ سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں ان کو انہوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کچھ سازش کریں گے اور ایک پول یہ بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر مکمل ہونے میں چالیس سال کا عرصہ لگا اور ایک قل یہ ہے کہ اسی سال کا عرصہ لگا واللہ تعالی عالم نیند کی تعریف کیا ہے دیکھیں خواب جب دیکھا جاتا ہے تو حالت نیند میں ہی دیکھا جاتا ہے جب مؤثرات خارجیہ منقطع ہو جاتے ہیں اور ہوا سے ظاہرہ سے اتصال نہیں رہتا انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے اعضاء گیلے پڑ جاتے ہیں اور ہوا سے ظاہر ہے کہ اگر آپ بتدریج منطق ہو جاتے ہیں تو یہ وہ حالت ہے جس کو نیند سے تعبیر کیا جاتا ہے اور خواب کی تعریف سے متعلق بھی عرض کر کہ حضرت حافظ صحاب الدین احمد بن علی بن اسقلانی رحمتہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک خواب کی صحیح تعریف یہ ہے اللہ کے سوئے ہوئے شخص کے دل میں پیدا کرتا ہے جیسا کہ بیدار شخص کے دل میں ادر پیدا فرماتا ہے خواب کی نظیر یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے بادلوں کو بارش کی علامت بنا دیا ہے لیکن کبھی بادل گر کر آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی تو خواب میں جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں کبھی ان میں فرشتے کا دخل ہوتا ہے اور کبھی شیطان کا فرشتے کے دخل سے جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور شیطان کے دخل سے کے بعد جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے علامہ قرطبی نے بعض اہل علم سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اشیاء کو سونے والے کے محل ادراک یعنی ذہن پر پیش کرتا ہے اور ان اشیاء کو مختلف صورتوں میں متمس کرتا ہے بعض اوقات وہ صورتیں بعض میں واقع ہونے والی تعابیر کے موافق ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں ہوتی خواب کی قسمیں کی ہیں علماء اسلام نے خواب کی اقسام جو بیان فرمائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کو نیند میں ایسی بے ربط اور خلاف واقع چیزیں نظر آتی ہیں جو لائی کے توجہ نہیں ہوتی مثلاً خواب میں کوئی دندہ دیکھے کہ آسمان میں ایک اس درخت اگا ہوا ہے یا دیکھے کہ زمین میں ستارے شروع ہو رہی ہیں یا دیکھے کہ ہاتھی کی پر فوار ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے یہ خواب خواہ کے دھیان ہیں یہ خواب ہیں یہ خواب پر انہیں خوابیں پریشان کہتے ہیں اور شیطانی عمل کی وجہ سے اس طرح کے الٹے سیدھے جو ہیں وہ خواب نظر آتے ہیں پھر ایک خواب کی قسم یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہ اس کو خواب میں نظر آتا ہے اور یہ بھی ہے کہ کبھی سونے والے شخص کے منہ پر لحاف کا دباؤ ہوتا ہے جس سے اس کا سانس گٹ رہا ہوتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس کا گلا گٹ رہا ہے کبھی بارش کے چھیلتے کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتے ہیں یا ہوا کے زور سے کوئی چیز کھڑکھاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان کار اظہار میں اور گولیاں چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کے ذہن میں غیر شہوری خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ کسی کے احترام یا کسی اور معنی کی وجہ سے پورا نہیں کرنا چاہتا پھر اس کو خواب میں ایسی مثالیں نظر آ جاتی ہیں جن کی تعبیر بینی ہی واقع نہیں ہو سکتی لیکن ان مثالوں میں کسی اور چیز کی طرف رمز اور اشارہ ہوتا ہے مطلب باپ اپنے جوان بیٹے کو مارے تو غیر شعوری طور پر اس کے دل میں باپ سے انتقام لینے کا خیال آتا ہے لیکن باپ کا احترام اس خواہش کو پورا کرنے سے مانے ہوتا ہے پھر بیٹا خان میں رہتا ہے تو اس نے کسی شیر کو مار دیا ہے کسی الزرے کو مار دیا ہے یا کسی ظاہر بادشاہ کو قلع کر دیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے باپ کو مارنے سے کن آیا ہوتا ہے اسی طرح حضرت یعنی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک شخص کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے سمحان اللہ تو یہ مطلب وہ کئی کتنے ہیں اور ایک قسم روئے سادقہ ہیں سچے خواب انبیاء علیہ وصلاۃ وسلام کے خواب اور انہی میں سے یہ ایک خواب ہے کہ مطلب جو آپ نے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر چار میں بھی سماعت فرمایا بعض خواہب ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اسی طرح مطلب اور بھی اس کی کئی میں ہیں یہ سات آٹھ اقسام ہم نے آپ کو مطلب بیان کر دی ہیں میرا خیال ہے اس موضوع پر اتنی بادشافی رہے گی البتہ احادیث مبارکہ میں بھی خوابوں کو بہت بیان فرمایا گیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے خوابوں سے متعلق مطلب پوچھا کرتے تھے نماز فجر کے بعد سرکار जो عالم علیہ وسلط وال صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو بتاؤ اب صحابہ جو ہیں وہ بیان کر دیتے تھے کہ جی ہمیں یہ خواب آیا یہ خواب آیا تو میرے آسا صلی اللہ علیہ وسلم صحابیر ارشاد فرما دیتے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خواب ہی نہیں آتا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے خواب کیوں نہیں آتا تو ایک دن مجھے جو ہے وہ خواب آیا اور میں نے جہنم کے عذاب میں مبتلا کچھ لوگوں کو دیکھا یا عذاب کی جھلک انہوں نے دیکھ لی تو جب آنکھ کھلی تو ڈر گیا اور سوچا کہ بہتر بے سر خواب نہیں آتے تھے آیا بھی تو کیا خواب آیا تو بہرحال انہوں نے وہ بھی خواب غالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو خوابوں کی بھی ایک دنیا ہے یہ یاد رکھیے خوابوں کی بھی ایک دنیا ہے اور تعبیر البیہ کا عالم ہونا یہ بھی ایک بالکل الگ علم ہے تعبیر الویہ اور صحابہ میں سب سے بڑے عالم تو حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور خوابوں سے تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے پھر امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تو امام الرفیہ گزرے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں لہذا اپنے خوابوں کو ایسے اہل علم حضرات جو کہ خوابوں کی تعبیر کو جانتے ہوں ان کو سنانا چاہیے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنانا چاہیے یہ مسئلہ بہرحال اپنے ذہن میں بٹھائیں تو یہ آیت نمبر چار کے ضمن میں ہم نے کچھ تفصیل جان کی ہے میرے میرا ادوش فرما رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر پانچ میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے بے شک شیتان آدمی کا کھلا دشمن ہے تو پچھلی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا اور انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا اور انہوں نے جو نصیحت فرمائی وہ قرآن میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شام آئے تو ان کی زیادہ توجہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین یعنی کی طرف تھی اور جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ محبت دیکھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے گیارہ ستاروں سورج اور چاند کو سجدہ کر کے دیکھا ہے تو حضرت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے والیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کریں کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ کریں تو یہ بہرحال ذہن میں رکھیں یا پر میں دو تین باتیں مزید علمی طور پر ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مطلب بیان کر دوں پھر نہ جانے کبھی موقع ملے یا نہ ملے دیکھیے خواب کے سلسلے میں جو احادیث ہیں عید میں یہ تصریح گزر چکی ہے کہ سچے اور نیک خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے خوابوں میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور سچے خوابوں کے ذریعے غیر پر مطلع کیا جاتا ہے اور غیر پر مطلع ہونا وظائف نبوت میں سے ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعائے صادقہ اجزاء نبوت میں سے ہے اور ان سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب سچے خواب اجزاء نبوت سے ہیں اور اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں تو پھر سچے خواب کافروں اور جھوٹوں کو نہیں دکھائی دینے چاہیے حالانکہ بعض کافروں اور بدکاروں کو بھی سچے خواب دکھائی دیے جاتے ہیں جیسا کہ عزیز مصر نے سات گائیوں کو دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شا... جو شخص قید تھے انہوں نے بھی سچے خواب دیکھے تھے بخت نثر نے خواب دیکھا تھا جس کی حضرت دانیہ علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ملک جاتا رہے گا اور حضور علیہ السلام کے ضرور کے متعلق کس طرح نے خواب دیکھا تھا اور آقا علیہ السلام کی کھوپی آتقا نے کفر کی حالت میں سرکار کے غلبے کے متعلق خواب دیکھا تھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کفار کو یا پھر مطلب گناہ گاروں کو گناگار مسلمانوں کے بھی سچے خواب آ جاتے ہیں تو اب نبوت کا چھیالیسواں حصہ سچے خوابوں کو فرمایا گیا تو اب گناہ گاروں یا کافروں کے سچے خوابوں سے متعلق جب بات کی جائے تو یہ چھیالیسواں حصہ کیا دیکھا جائے تو چھیالیس ہزارواں حصہ بھی نبوت کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو فاطف ہے یا گناگار ہے یا کافر ہے اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کوئی سا بھی حصہ ہو نبوت کا ہو اس سے وہ متفق ہے اصطفر اللہ تو یاد رکھیے جواب یہ ہے کہ کفار پستاگ اور جھوٹوں کے خواب بعض اوقات سچے ہوتے ہیں مگر یہ وحی سے نہیں ہوتے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے نہ آثار نبوتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کی کوئی بات سچی نکلے تو وہ اصلاح الگ افغیر پر مبنی ہو بعض اوقات کا وغیرہ بھی سچی خبریں دے دیتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی طرح کفار اور فستاخ کے خواب بھی بعض اوقات کچے ہوئے نکل آتے ہیں اور کسی چیز کی کفرت پر حکم لگایا جاتا ہے قلعوں پر حکم نہیں لگایا جاتا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں تو باراج حضرت یوسف علیہ صلاح کو ان کے والد گرامی نے منع فرما دیا کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ خواب اپنا جو ہے وہ بیان نہ فرمائے چنانچہ آئے نمبر چھ ہے میرا نام ارشاد فرما رہا ہے سورہ یوسف شریف ہے اور دارنا ستارہ ہے کا رَبُكَ, نِعْمَتُ و... عَلَى رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یہ حقوق کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور صحاب پر پوری کی بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے تو یہ آئ نمبر 6 ہے دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے یا ایسا بچے ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا دیکھیے جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عظیم خواب دکھا کر شرم بخشا عزت اور فضیلت سے نوازا اسی طرح اللہ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے ان کو منتخب فرمائے گا یہ یہاں مراد ہے امام حسن نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تمہارا درجہ بلند کرنے کے لیے اور تم کو عظیم مرتبہ دینے کے لیے منتخب فرمائے گا تعزیل الحادیث یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں دو لفظ کے کے مقدسہ میں تو کئی تفاطر ہیں مطلب اس ضمن میں زائن الفان میں اس کے ذمن میں لکھا گیا کہ علم و حکمت ادا کرے گا اور کتب صادقہ اور احادیث انبیاء کے عوامی کشپ فرمائے گا اور مفسرین نے اس کے تعبیر خواب بھی مراد لی ہے فضل یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے یہ یہاں اس کے بہر مراد ہے کئی رائے ہیں جو کہ مفترین کرام کی باہر حال اس ضمن میں ملتی ہیں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے نمبر ہے لنتی یوسف بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ اکبر علامہ قرۃبی علیہ رحماء لکھتے ہیں یہود نے مدینے میں سے کچھ لوگوں کو مکے بھیجا کہ وہ حضور علیہ السلام سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک نبی تھے ان کا بیٹا مصر چلا گیا وہ اس کے فراق میں روتے رہے حتقہ نابینا ہو گئے اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی شک نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا شخص تھا جو انبیاء علیہ السلام کی خبریں جانتا تھا جب لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو اللہ نے پوری سورا یوسف نازل فرما دی اس میں تو میں مذکور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس سے زیادہ خبریں بھی ہیں اور سورا یوسف کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موجو ہے اہل مکہ میں سے اکثر نبی، اکثر نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار تھے اور وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت کا اظہار کرتے تھے تب اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایضا پہنچاتے تھے انجام کار اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو قوت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کا محتاج کر دیا اور جب کوئی عقل والا اس قسم کا واقعہ سنے گا تو وہ حسد کرنے سے باز رہے گا یہ مطلب یہاں اس سے مراد ہے میرا پاک پرور ارشاد فرما رہا ہے نمبر ہے یوسف و اقوب ادا ابین و نخن و عصب امنا ابا نفی جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں بے شک ہمارا باپ سرا ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو مطلب نمیز بنتی تھی اس کا سبب یہ ہے اس سائز سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ سبب کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نیزا پہنچانے کا ارادہ کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو محبت میں باقی دس بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی یعنی باقی بھائیوں کو ایک تو اس لیے کہ وہ عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے دوسرے اس وجہ سے کہ وہ ان دونوں کی بہ نسبت بات کو زیادہ آرام اور فائدہ پہنچاتے تھے تیسرے اس وجہ سے کہ مصائب اور آفات کو وہی دور کرتے تھے منافع اور فوائد کو وہی حاصل کرتے تھے ان وجوہ کے اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دس بیٹوں کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیا پر ترجیح دیتے لیکن جب اس کے برعکس حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو فضیلت دیتے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا باپ دلال مبین میں ہے معاذ اللہ ان کی مراد یہ نہ تھی کہ ان کا باپ دین میں گمراہ ہے اور خطا پر ہے کیونکہ اگر وہ یہ راجا کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ دو کو دس پر ترجیح دینے میں اور چھوٹوں کو بڑوں پر ترجیح دینے میں غیر مقید کو مفید پر ترجیح دینے میں ہماری باپ کی رائے درست نہیں ہے دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں تھی اس بارے میں بھی ایک دو کلمات ارض کرتا ہوں دیکھیے یہ بات بالکل بدی ہی ہے کہ بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا پینا اور حسد کو پیدا کرتا ہے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم تھا تو انہوں نے حضرت یوسف اور بنیامین کو باقی دس بیٹوں پر کیوں ترجیح دی یہ ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے یا کوئی غیر مسلم بھی یہ اعتراض کر سکتا ہے تو دیکھیے جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو باقی بیٹوں پر صرف محبت میں ترجیح دی تھی اور محبت غیر اختیاری چیز ہے زیادہ اس معاملے میں وہ معذور تھے اور وہ ملامت بھی مستحق نہیں ہیں علاوہ ازی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اس وجہ سے وہ زیادہ شفقت اور عنایت کے مستحق تھے نیز حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں میں رشتہ ہدایت اور شہادت اور شرافت کے وہ آکار نظر آتے تھے جو باقی اعلاد میں نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام ہر چند کے کم تھن تھے اس کے باوجود وہ اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر اعتراض کا حق نہیں پہنچتا تو حسد سے متعلق یہاں کافی بہرال تفصیل بیان ہو سکتی ہے لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے آئی نمبر لو اقل یو سو اب ار گو یخ لو لخم وج ہومین یوسف کو مار ڈالو یا صحیح زمین میں پھینک آؤ یہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا تو یہ دیکھیے بالکل واضح ہے معاملہ ہو گیا اس ترجمے سے ہی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد انتہا کو پہنچ گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو اس کے باپ سے الگ کرنا ضروری ہے اور اس کی دوست ہوتے ہیں یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا اس کو دور دراز کسی ملک میں چھوڑ دیا جائے حتا کہ ان, ان کا باپ سے ملنا مطلب ممکن نہ رہے انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھا کسی حاصد کا شر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے شر کی یہ توجہ کی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی اور جب یوسف ان کے پاس نہیں رہے گا تو پھر وہ ہماری طرف توجہ اور محبت سے پیش آئیں گے تو صارحین ہو جاؤ یعنی نیک ہو جانا تو یعنی ان کو علم تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا گناہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں گے پھر ہم لوگ نیک بن جائیں گے تو بہرحال یہ ان کا مطلب معاملہ تھا اگر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنا رہے تھے اس سے وہ اپنے باپ کو ایزا پہنچا رہے تھے جو نبی معصوم تھے اور جھوٹ بولنے اور اپنے بے قصور چھوٹے بھائی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور یہ تمام قبیلہ گناہ ہیں اور یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ اگر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے اللہ تعالی علم دوبارہ اختلاف ہے ان میں کہ یہ انبیاء تھے یا نہیں لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے اشارہ ہے کہ انبیاء نہیں تھے ورنہ انبیاء کرام میں اس طرح کے معاملات دلوں میں نہیں آتے آئس نمبر 10 ہے میرا ندیش فرماتا ہے ان میں یہ کہنے لگا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے تو دیکھیے یہاں پر ان کا جو مشورہ تھا وہ اس ترجمے سے بالکل مطلب جو ہے وہ ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت یوسف علیہ صلاط وسلام جو ہیں وہ ان کو کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور مطلب جو ہے کنویں میں ڈالنے کے بعد مطلب جو ہے وہ ہم بالکل نیک بن جائیں گے اور کوئی گزرنے والا ان کو وہاں سے نکال کر لے جائے گا ان میں سے ایک کہنے والا بولا قوال قوالم ان میں ایک کہنے والا بولا تو اس سے مراد کیا ہے کہنے والے سے یعنی یہودا یا پھر یہ ان کے بھائیوں کے نام ہے یہ یا تو یہودا کا مشورہ تھا یا پھر راہیل کا یہ مشورہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ صلاح و جو ہیں وہ ان کو اندھے کنویں میں معذرلہ گرا دیا جائے اور کہنے لگا لا یوسفہ یوسف کو مارو نہیں کیونکہ قطر گناہ عظیم ہے اور اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا ہو اسے آ کر لے جائے یعنی کوئی مسافر وہاں گزرے اور کسی ملک کو انہیں لے جائے اس سے بھی غرض حاصل ہے کہ نہ وہ یہاں رہیں گے نہ والد صاحب کی نظر عنایت اس طرح ان پر ہوگی ان کم تم فائرنگ اگر تمہیں کرنا ہے اس میں اشارہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو بس اتنے پر اتفاق کرو چنانچہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ماریں گے نہیں بلکہ ان کو کنویں میں ٹھینک دیں گے اور کنویں میں پھینکنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ وہ کنواں ایسی جگہ ہوگا کہ وہاں سے مسافر گزرتے ہوں گے کوئی نہ کوئی ان کو نکال کر لے جائے گا اور پھر اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی نہ آ سکیں گے اور ہمارے والد پھر ہم سے زیادہ محبت کریں گے چنانچہ چاہیے آیت نمبر 11, 12, 13, 14 یہ چار آیتیں سلاوت کرتا ہوں آج کے درسے قرآن سے متعلق یہ آخری آیتیں ہیں ارشاد فرمایا میرا رب فرماتا ہے بولے اے ہمارے رب آپ کو کیا ہوا اے ہمارے باپ بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں معنا ار سلو ما نہ لہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ میگے کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے نگہبان بان ہیں خوف ون تم ان, ان دکبو دکبو وانتم بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بےڑیا کھا لو اور تم اس سے بے خبر رہو ان اننا اننا بولے اگر اسے بوڑھیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں تو یہ آئےتیں ہیں چار گیارہ بارہ تیرہ چودہ جن کا ترجمہ اور اس کا عربی متن بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ آپ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زیادہ بچپن کی عمر میں تھے بہت کم عمر کی یوسف کا صاف کی تو بڑے دس بھائیوں نے کہا کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیج دیں اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے ہیں اور باقی دس بھائی دوسری ماں سے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پہلا نکاح فرمایا تھا تو وہ دس بیٹے پیدا ہوئے پھر وہ انتقال ہو گیا ان کا خاتون کا پھر جب دوسرا نکاح ہوا تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے تھے تو یہ آپس میں سوتیلے بھائی ہیں یہ دس بھائی جو تھے سوتےلے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کے معاملے میں تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے گا تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ وہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بیچ دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو اضر پیش کیے جو بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنے ایک تو یہ کہ حضرت یوسف کی جدائی ان کو غمگین کرے گی کیونکہ وہ ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتے دوسرا یہ کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے میں مصروف ہوں گے یا اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں گے اور بیڑیا ان کو کھا جائے گا کیونکہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے نزدیک حضرت یوسف کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیڑیے کا خطرہ اس لیے تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بیڑیے نے حضرت یوسف پر حملہ کیا ہے اور ایک پول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام وادی کے نیچے ہیں اچانک دس بیڑیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا وہ ان کو پھاڑ کھانا چاہتے تھے پھر ان کو ہٹایا پھر زمین پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں تین دن تک چھٹے رہے ان دس بیڑیوں سے مراد ان کے دس بائی تھے تو جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے ڈرپے ہوئے اور جس نے ان کو ہٹایا وہ ان کا بڑا بھائی یہودا تھا اور زمین میں چھپنے سے مراد حضرت یوسف کا تین دن کنویں میں قیام کرنا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کو ان بھائیوں سے خطرہ تھا اور آپ کی بیڑی سے مراد گہری لوگ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان لوگوں سے یہ خطرہ تھا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے اور آپ نے کنایتن انہیں کو بیڑیا فرمایا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جہاں کہ حضرت یعقوب نے ان کو بیڑیا فرمایا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بائیوں سے خطرہ نہیں تھا اگر آپ کو ان سے خطرہ ہوتا تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجتے آپ کو دراصل اصل بیڑیے ہی کا خطرہ تھا کیونکہ اس علاقے کے بیڑیے بڑے مطلب خطرناک تھے تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس کو بیڑیا تھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم درخت ہیں ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے لیکن اصل میں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کیسا چھڑا لیں تو یہ آئے نمبر چودہ تک درس ہوا ہے اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین آمین آمین، ثم آمین، وما علینا إلا میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ شاء ہم آیت نمبر پندرہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے درس قرآن کا اور واقعات اگر آپ فسلسل سے سنیں گے تو انشاءاللہ 111 اللہ آیتیں ہیں سورہ یوسف میں تو فسلسل سے سنیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو ایک ایک آیت کے بارے میں ہم تفصیل بتاتے جائیں گے اور انشاءاللہ سورہ یوسف شریف کے بارے میں آپ پہلے علم ہو جائیں گے عالم بن جائیں گے سورت سے متعلق انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں تفسیر قرآن جو ہے اس کا سلسلہ اخلاق کے ساتھ زائری و تاریخ رکھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت زیادہ زیادہ مسلمانوں کو اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق توقی فرمائے آمین امین آمین اللہ آمین ثمہ آمین, آمین تو آج ماشاء اللہ آپ لوگ کچھ مناسب تعداد ہوئی گئی ورنہ شروع میں تو ہم سمجھ رہے تھے آج سرور پرابلم ہے تو شاید بہت کم تعداد ہوگی لیکن الحمدللہ للہ قابل ذکر تعداد ماشاءاللہ اللہ ہے تو پھر ایک ناشری پلے فرما دیں ضلع مدینہ آپ آ جائیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بقل میں سیدی اعلیٰ حضرت انشاءاللہ شاء اللہ اس کو مضبوط تو تشریف لائیے علم مدینہ